أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمفرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ديق مما يمكرون محترم شامعین کراؤں یہ صورت النمل ہے اور صورت النمل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر ساٹھ پر سات ساٹھ پر آٹھ ساٹھ پر نو اور ستر یہ چار آیت ابھی تلاوت کی گئی سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن اینڈ سیونٹی جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ جو صورت النمل ہے یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس صورت کے اندر جو آیات ہیں اس کے پہلے مخاطب جو ہیں وہ مکہ کے لوگ ہیں خصوصاً مشرقی مکہ اور اس وقت کے مسلمان اس کے بعد جتنی بھی قیامت تک کے آنے والے انسانیت ہیں سب کے لیے اس میں نصیحت ہے چونکہ یہ پہلے جو اس کے مخاطب ہے مشرقی مکہ ہیں لہذا مضمون جو ہے وہ ان کے عقیدے کی طرف جو ہے اللہ تبارک وطالعہ نے رکھا ہے ان کے عقیدے کو واضح کرنے کی کوشش کیا ہے اور جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مشرقین مکہ اور اس سے پہلے کے جو منکرین آخرت جو لوگ گزرے ہیں ان تمام کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ انسان کو جب موت آتی ہے اور اس کے بعد جب اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے سڑگل جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک وطالیہ نے جو قیامت کا دن مقرر کیا ہے جس دن دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا یہ جو عقیدہ ہے اس سے مکہ والے انکار کرتے تھے مشرقین مکہ اور مشرقین مکہ کے علاوہ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں نبیوں کی مخالفت پہ اتری ان کا بھی تقریباً یہی عقیدہ تھا تو اللہ تبارک وطالعہ نے ان آیات کے اندر مشرقین مکہ کے ایک سوال کو جو برابر وہ اٹھایا کرتے تھے اس سوال کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا ہے اور اس سوال کا جواب انتہائی باریکی سے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وقول الدین کپرو اعیدا کنہ توراو اباؤنا اینا لمخرجول یعنی کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں سرگل گل جائیں گے ہم اجداد جو مر چکے ہیں یا جو ہمارے ابھی آبا اجداد ہیں زندہ ہیں جب وہ مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے سڑگل جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا یعنی مر جائیں گے مر کر کے مٹی میں مل جائیں گے تو قبر سے ہم کو دوبارہ نکالا جائے گا پھر آگے کہتے ہیں کہ مکہ والوں نے یا مشرکین نے کہا کافروں نے کہا لقد و ادنا ہادہ نہ ہادہ و قبل ان اللہ اسافر الاولین یہ جو باتیں ہم لوگوں کو کہی جا رہی ہیں کہ تم لوگ مرو گے مٹی میں ملو گے اور پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے یہ بات کوئی نیا ہم لوگوں کو نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ ہم سے پہلے جو ہمارے آبا و اجداد گزرے ہیں ان کو بھی یہی بات کہی جاتی تھی کہ تم لوگ مرو گے اور مرنے کے بعد دوبارہ تم لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اٹھایا جائے گا لیکن ہمارے آبا و اجداد مر گئے بہت سارے لوگ مر گئے مر کے مٹی میں مل گئے لیکن کوئی اب تک زندہ واپس نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہدا اللہ الاولین یہ افسانے کی باتیں ہیں یہ کہاوت کی باتیں ہیں یہ کہانیوں کی باتیں ہیں پچھلے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی وہی سے اس بات کو لیا گیا ہے پچھلے جو کتابیں آئی ہیں اس میں یہ سب بات لکھی گئی ہے وہیں سے اس بات کو لے کر کے قرآن میں بھی آپ یہ بات کہی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ انسان مرے گا مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا جواب کو غور سے سنی جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا ہم لوگ مر جائیں گے اور مر کر کے مٹی میں مل جائیں گے سڑگل جائیں گے تو ہم کو دوبارہ اس روہ زم... زمین سے اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ قل سیرو فی الارض فانذرو کیف کانا آقبت المجرمین آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہیے کہ تم زمین میں چلو پھرو زمین میں غور کرو اور دیکھو کو جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کا کیا انجام ہوا ہے یعنی مجرمین کا کیا انجام ہوا ہے چل کر کے دیکھو سوال کیا کیا ان لوگوں نے سوال یہ کیا کہ کیا ہم لوگ مر جائیں گے اور مر کر کے مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ ہم لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور اس سوال کے جواب میں کیا کہا گیا اس سوال کے جواب میں یہ کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو کہیے کہ تم زمین میں چل پھر کر کے دیکھو اور ان لوگوں کے انجام کو دیکھو جن لوگوں نے جرم کیا جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کی خلاف فرضی کی ان تمام کے انجام کو دیکھو تو یہ جواب بظاہر لگ رہا ہے کہ سوال کچھ اور پوچھا گیا ہے اور جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے لیکن گہرائی سے غور کریں گے تو اس سوال کا اس جواب سے بہت گہرا تعلق ہے اس کو سمجھنے کے سب سے پہلے ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب سے جتنی قوموں کو ہلاک کیا وہ ساری کی ساری قومیں آخرت پر یقین نہیں رکھتی تھیں جتنی قوموں کو ہلاک کیا چاہے قوم نوع کو ہلاک کیا ہو چاہے قوم سمود کو ہلاک کیا ہو چاہے قوم عاد کو ہلاک کیا ہو چاہے فرعون کو ہلاک کیا ہو جتنے بھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب سے ہلاک کیا ہے برباد کیا ہے عذاب دیا ہے یہ سارے کے سارے لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے اور جس قوم کا بھی آخرت پر یقین نہیں ہوتا ہے وہ قوم کبھی بھی سچائی اور راہ راست کے رستے پر نہیں چلتی ہے بلکہ اس قوم کی جو اصل مینٹلٹی ہوتی ہے منمانہ کرنا یعنی ان کے دل میں اور ان کے ذہن میں جو بات آئے گی وہی کریں گے چاہے اس کام سے لوگوں کا یا کسی فرد کا یا جماعت کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے کیونکہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا ہے لہذا وہ منمانی زندگی گزارتے ہیں شطر بے مہار والی زندگی گزارتے ہیں جس کے اوپر چاہتے ہیں ظلم کر دیتے ہیں جس کے اوپر چاہتے ہیں جس طرح کا کام کر دیتے ہیں اور منمانی زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سے بغاوت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو مٹاتا رہا ہے ایک بات دوسری بات اسی چیز کو سمجھنے کے لیے مزید سمجھیے کہ پوری تاریخ میں ایک نہیں بلکہ کئی ایک واقعات ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جس قوم نے اللہ کی سرکشی کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا اللہ کا انکار کیا رسول کے کلام کا انکار کیا ایسی تمام قوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس روی زمین سے کیا کیا ہے مٹا دیا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تمام مخلوقات سے اوپر ایک کوئی ہستی ہے جو سب سے زیادہ قدرت رکھتی ہے سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے اور جو قوم بھی ظلم و ستم کی راہ کو اپناتی ہے جو قوم بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کے اوپر بغاوت کرتی ہے ایسی قوموں کو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت عذاب دے کر کے مٹا دیتا ہے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے جب یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے کہ جو ظلم و زبردستی کی راہ کو اختیار کرتا ہے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ کے حکموں سے بغاوت کرتے ہوئے شرکشی کی راہ کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو مٹا دیتا ہے جہاں یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے وہی یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بہت سارے ظالم اس روئے زمین میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں اور بہت سارے ظالم چھوٹ جاتے ہیں اور بہت سارے ظالموں کو کم اذاب ملتا ہے تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا مقرر ہو جس دن اللہ تبارک ظالم کو بھی لائے اور مظلوم کو بھی لائے کیونکہ جو لوگ ظالم تھے ان کو اللہ کے عذاب سے ختم کر دینا عذاب دے کر کے اللہ کا ختم کر دینا وہ اس کے پورے جرم کو ختم نہیں کرتا ہے اور جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا مثال کے طور پر اللہ کے نبی آئے انہوں نے لوگوں میں تبلیغ کی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اللہ کی بات کو مان لیے اور اللہ کے حکموں پر چلنے لگے جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا انہوں نے ظلم صاحب اس کے باوجود یہ اللہ کے حکم پر چلتے رہے اس کے باوجود تو ظالموں کے مرنے سے ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ان کو کیسے فائدہ ملنا چاہیے اور جن ظالموں کے اوپر اللہ نے عذاب نہیں بھیجا ان کے ظلم کی سزا کیسے ملنی چاہیے اور جن ظالموں کو اللہ نے عذاب دیا ہے وہ آزاد ہمیشگی کی عزاب نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر اللہ نے عذاب اس لیے بھیجا تاکہ ان کا کھیل ختم ہو اور ان کے ظلم سے دوسرے لوگ پناہ میں آ جائیں تو اللہ نے کہا کہ اسی چیز کو برقرار رکھنے کے لیے اور اسی چیز کو قائم کرنے کے لیے جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو بھرپور بدلہ دینے کے لیے اور جو لوگ ظلم سہ کر کے بھی اللہ کے حکموں پر چلتے رہے ان کو بھرپور عجر و ثواب دینے کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے اور وہ دن کیا ہے قیامت کا دن ہے جس دن تمام لوگوں کو آنا پڑے گا اللہ نے اسی بات کو کہا کہ ذرا زمین میں گھوم پھر کر کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرموں کے ساتھ کیسا حال کیا اور جو حال اس دنیا میں کیا ہے مجرموں کے ساتھ تو وہی حال قیامت کے دن بھی ہونے والا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ولا تحظن علیہ ولا تن فیض قرون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے کلام کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے رہیے اور لوگ جو آپ کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں آپ کو جو ستا رہے ہیں آپ کے اوپر جو بہت سارے الزامات لگا رہے ہیں آپ اس سے بالکل غمگین نہ ہوئیے اور جو کافر لوگ ہیں ان کے مکر و فریب سے ان کی سازشوں سے آپ اپنے دل کو بالکل بالکل تنگ نہ کیجیے محترم سامعین کرام یہ آیت نمبر ستر آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے جیسا کہ معلوم ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد یعنی کل سے آج مغرب سے ہم لوگ شہر رمضان میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ درس درس کا جو رہوار ہوگا وہ بدل جائے گا یہ جو درس ابھی جس طرح سے ہم سلسلہ وار دے رہے ہیں یہ یہاں سے منقطع ہو جائے گا اور یہاں سے انشاءاللہ جو قرآن کریم کی تفسیر کا جو درس ہوگا صبح شام وہ دوسرے انداز میں ہوگا لہذا اس درس کو ہم صورت النمل آیت نمبر ستر پہ اسٹاپ کرتے ہیں اور جب رمضان المبارک ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہی سے پھر کنٹینیو کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے قرآن کریم کے آیات کی جو تشریحات ہم سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے اوپر ہمیں غور فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مومن کے سب میں شامل فرمائے